La ilaha illallah, la ilaha illallah Tauhid.com La ilaha illallah, la ilaha illallah This website was from my game Untazul my karamki Taqari, that's a -a That a Quran -a the Quran of Hadith Islami kututka wati zakira se monagre Orpohortkuch La ilaha la ilaha illallah اللہ تعالیٰ کا کس زبان سے شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے اسماہ مبارک تک پہنچا دیا یہ ہمارے بس اور استطاعت اس میں نہیں اس لیے کہ بہت سے لوگ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک بچھڑ گئے اور پچھلا رمضان ان کا آخری رمضان ثابت ہوا لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اتنی زندگی عطا فرما دی کہ ہم نے پھر اس ماہ مبارک کو پا لیا یقیناً یہ زندگی اور موت اللہ کی بس اور قدرت میں ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہیں اور اس موقع پر میں اس دعا کو پھر دہراؤں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں مانگا کرتے تھے یعنی رجب کا چاند جب نظر آتا تھا تو آپ اس دعا کو یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان گوئے آپ کو ماہ رجب سے ہی اس مہینے میں تک پہنچنے کا اشتیاق ہوتا تھا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتیاق ایسے ہی نہیں تھا بلکہ اس مہینے میں جو رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ٹوٹ کر برستی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے تو ہمیں تو ادراک نہیں ہے ان چیزوں کا لیکن ایک نبی کو ضرور اس بات کا ادراک ہے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح سے اپنی رحمتیں کس مہینے میں نازل فرماتے ہیں تو خاص طور پر رمضان المبارک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتیاق رہتا تھا بہرحال ہم نے بھی اس وقت یہ دعا مانگی اور اللہ رب العزت نے ہماری اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیا اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ سعادت بزور طاقت یا بزور بازو انسان حاصل نہیں کر سکتا یہ سعادت بزور بازو نیس تا نہ بخشت خدائے بخشندہ اللہ تعالیٰ جب تک نہ بخشیں نہ عطا فرمائیں اس وقت تک کسی انسان کے بس میں نہیں تو بہرحال سب سے پہلے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور اس کے بعد پھر یہ سب اپارہ جو آج تلاوت کیا گیا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ایک ایک مسئلہ اس میں ایسا ہے کہ اس کے لیے گھنٹوں چاہیے بلکہ ہفتوں چاہیے تو ایک گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں اس کا خلاصہ بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا البتہ کچھ سی نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اس پارے میں جو اللہ تعالی نے مضامین بیان فرمائے ہیں اس پر ڈالنے لیں نہ تو یہ قرآن مجید کی کوئی تفسیر ہے اور نہ ہی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ یہ تو یوں کہہ لیجئے کہ علمانات ہیں صرف کہ کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں اور وہ بھی ان سب کا بھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا ان میں سے بعض ممکن ہے کوئی ایک بعض اوقات بیان کر دیا جائے کسی کے بارے میں تفصیل سے لیکن اپنے اوپر بھی میں نے یہ پابندی لگا لی اور آپ لوگوں کے لیے بھی کہ بعض اوقات گھنٹہ سوا گھنٹہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ کیا کہ اب انشاء آدھے گھنٹے کا بیان ہوگا تاکہ آپ کے لیے بھی جو ہے وہ سبب نہ بنے کہ بعض اوقات بعض لوگ صرف اس لیے محروم رہتے ہیں کہ دیر تک بیان ہوتا ہے اس لیے آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ جو بیان ہو جائے گا اس حد تک انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ بات کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی سورہ بقرہ کا میں ویسے تو تقریباً چالیس رکو ہیں لیکن آج سب پارے کی تلاوت کی گئی ہے اس پارے میں اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا کی ہے حروح مقتحات سے یعنی علی لام میم سے قرآن مجید میں اس قسم کے بہت سے حروف آئیں گے الف لام میم اور اسی طرح ہامیم حامیم عین سین قاف کاف ہا یا آئین سعاد یہ سب حروف مقطعات کہلاتے ہیں مخطعات کا مطلب ہوتا ہے وہ حروف جو جدا جدا پڑھے جاتے ہیں مثلاً الف الگ پڑھا اپنے لام الگ پڑھا میم الگ پڑھا اسی طرح کاف ہا یا آئین سعد سب الگ الگ پڑھے جاتے ہیں اور اس کا اس کے معنی کسی کو معلوم نہیں اللہ رب العزت کو معلوم ہے یا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے ہیں تو انہیں معلوم اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں یہیں سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ بعض نالائق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو رٹا لگانے سے حفظ کر لینے سے کیا فائدہ جب آدمی مانے ہی نہ سمجھے تفسیر ہی نہ سمجھے بلا شبہ تفسیر سمجھنی چاہیے اور مانی بھی سمجھنے چاہیے کسی صحیح پڑھنے والے سے جاننے والے سے اس کے معنی اور تفاثیر کو سمجھنا اور سیکھنا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید اگر کوئی آدمی ویسے پڑھے تو ثواب نہیں ہے یا اگر ویسے حفظ کر لے تو کوئی گناہ کی بات ہے یا خدا نہ کرے وہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے یہ بڑی حماقت کی بات ہے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بات کے الوا دی کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں ہر حرف پر دس نیکیاں اور آپ صلی اللہ علام نے مثال بھی یہی عطا فرمائی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ علی لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے تو دیکھیں مثال بھی ایسی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حروف مقطعات پر مشتمل ہے جس کے معنی بھی کسی کو معلوم نہیں لیکن معنی معلوم نہ ہونے کے باوجود تیس نیکیاں تو ہیں تو اس سے بڑی حماقت کیا ہے کہ تیس روپے کے لیے تو آدمی جان قربان کر دے اور تیس نیکیاں حاصل کرنے کے لیے اس کی جان جاتی ہے تو تیس نیکیاں حاصل کرنا معمولی بات نہیں ہے اصل میں ہمیں شروع ہی سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو نیکیاں ہیں وہ یہاں کی اس دنیا کی کرنسی نہیں ہے بلکہ یہ نیکیاں آخرت کی کرنسی ہیں آدمی جس ملک میں جاتا ہے اس ملک کی کرنسی اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے جب ہم آخرت کی اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اللہ کو جواب دینا ہے تو یقیناً ہمیں وہاں کی کرنسی بھی لے جانی چاہیے اپنے ساتھ ایسا نہ ہو کہ وہاں جائیں تو پتا چلے کہ صاحب کرنسی تو میں لایا ہی نہیں اور اس کے بعد پھر تلاش ہو وہاں پر تو وہاں کوئی اور کرنسی نہیں چلتی یاد رکھیے وہاں یہی کرنسی کام آئے گی نیکیوں کی کرنسی ایک ایک ہر ایک ایک جو, جو آج ہم پڑھتے نہیں ہیں اور جس کی طرف ہمیں جو ہے وہ احساس نہیں ہوتا کل وہاں پر ہمیں ہم افسوس ہوگا کیا پھر افسوس ملیں گے کہ نیکی ہم نے کیوں حاصل نہیں کر لی تو اس لیے میرے عجیت اگر کوئی شخص معنی کے ساتھ پڑھتا ہے تو بہت ہی اچھی بات اس کے اس کی تفسیر سمجھتا ہے کسی سے بہت اچھی بات اس کی یہ نہیں کہ ہم کوئی حوصلہ شکنی کرتے ہیں بلکہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ باقاعدہ اس کی اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے آج بات یہی یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو محض قرآن خانے کے لیے رکھ لیا ہے کوئی مر جائے تو قرآن مجید پڑھ لیا جائے کوئی دکان کھول رہے ہیں تو افتتاح کر لیا جائے کوئی مکان خریدا ہے تو جن بوت بگانے کے لیے پڑھ لیا جائے تاکہ ہمیں نہ چپٹے وہ بھی ڈر کے مارے پڑتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جن بوت چپٹ جائے ورنہ اصل مقصد اس کا قرآن مجید کا محض یہ نہیں ہے قرآن مجید پڑھنے سے یقیناً یہ سب چیزیں بھی بھاگیں گی انشاءاللہ لیکن اصل اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے لطو خلیج انا سمن ظلمت ہی نور تاکہ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے یہ اصل مقصد ہے قرآن مجید کا اللہ رب العزت نے یہ جو ڈھانچہ انسان کا بھیجا ہے دنیا میں پانچ چھ فٹ کا جو انسان ہے یہ اصل میں یہ اس کی کیڈلاگ ہے سمجھ لیجیے کہ اس زندگی اس, اس وجود پر اس وجود کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے یہ اصل چیز ہے تو قرآن مجید محض اس لیے نہیں ہے کہ اس کو قرآن خانی کے لیے پڑھ لیا جائے یا کوئی مر جائے تو پڑھ لیا جائے اثال ثواب کے لیے اگر اس مقصد کے لیے بھی پڑھ لیں تو حرج نہیں لیکن اصل مقصد اس کا کیا ہے وہ سمجھنا چاہیے اور وہ یہی ہے کہ راہ ہدایت ہے اللہ رب العزت نے اس نے کیا کچھ بیان کیا ہے ہم جب اس کو پڑھتے ہیں آج بہت سے لوگ پڑھ پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں ہم لوگ باوجود مسلمان ہونے کے اس پرانے مجید کو ہم نے پسے پوچھ ڈال رکھا ہے گھر میں بھی ایسی اونچی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں ہاتھی ہی نہ پہنچ سکے اور یہ ادب تو بہت کرتے ہیں کہ اس کو چومتے ہیں چاٹتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ حریر و اطراف کے جو ہے اور کم خواب کے جزدان بنا کر اس کو پہناتے ہیں لیکن جو اصل مقصد ہے پڑھنا پڑھانا اس سے ہم کو سور اس طرف توجہ دلانا میری مقصود ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے اب دیکھیے اس, اس کے بعد جو ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پہلے دو میں تین فریقوں کا ذکر کیا ہے یا تین گروہوں کا ذکر کیا ہے سب سے پہلے متقیر اور مسلمانوں کا ذکر فرمایا جو اہل جنت ہیں انشاءاللہ اور اس کے بعد کافروں کا ذکر فرمایا اور تیسرے نمبر پر منافقین کا ذکر فرمایا اور منافقوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ فرمایا منافق وہ ہیں کہ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور حقیقت میں ان کے دل کافروں کے ساتھ دھڑکتے ہوں محبتیں ان کی کافروں کے ساتھ ہوں جس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد بھی فرما دیا کہ اہل ایمان کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ مسلمانوں کے ساتھ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو مومن ہیں وہ لقل لکین امن قالو آمن جب ایلے ایمان سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے یعنی ہم مسلمان ہیں ویدا خل اللہ شیاتی لیکن جب اپنے شیتانوں کے پاس جاتے ہیں تو کالو انام حکوم کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں انام نہرم مستن ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں ان کے پاس جا کے ہم جو کہتے ہیں کہ ہم, ہم جناب تمہارے غمخار ہیں ہم تمہارے خیر ہیں یہ سب تو مذاق میں ہیں اصل تو ہماری ہمدردیاں تمہارے ساتھ چنانچہ چاہے ساری دنیا دیکھ بھی لے منافقین کے چہرے اللہ رب العزت سامنے دکھا بھی دیتے ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ سامنے ہر شخص جانتا ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں لیکن قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں اور اس میں غور و فکر سے کام لیں تو انشاءاللہ اللہ ساری باتیں کھل کر واضح ہو کر سامنے آ جاتے ہیں اور ایک بات اور بھی بیان کر دی اس رقو میں کہ صحابہ کرام کو حجت بنا دیا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو ہمارے لیے حجت بنائے کہ ان کا ایمان حجت ہے ہمارے لیے ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے وہی ذاکیر وضاقی لڑم آمینوں کما امن اناس جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ان کو کہا جاتا ہے یقینا کافروں کو منافقوں کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایمان ایسا لاؤ جیسے لوگوں نے ایمان قبول کیا اور لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہے قرآن مجید جب نازل ہو رہا ہے یہ اس وقت کی بات ویزا قیلم آمین کما امن اناس تو کیا کہتے ہیں کالو کہ انو مین کما امن کیا امین بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے الہز بلّہ تو یہ کافر اور منافقین ان کو کیا کہتے تھے بے وقوف کہتے تھے اللہ رب العزت نے ان کی بے وقوفی ان پر آیا کر دی اور فرمایا کہ صفا یہ خود ہی بے وقوف ہے ولا کلّ لیکن ابھی جانتے نہیں اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خود بے وقوف ہے سب سے بڑے بے وقوف خود ہیں بے وقوف آدمی ہمیشہ دوسرے کو بے وقوف سمجھتا ہے اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے لیکن بعد میں پھر کف افسوس ملتا ہے کہ حقیقت میں تو میں خود بے ہوں تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا بعض کو دنیا میں پتہ چل جاتا اپنی بےوقوفی کا اور یہاں نہیں پتہ چلا تو آخر تک پتہ چل جائے گا کہ ایمان نہ لاکر وہ کتنے بڑے خسارے میں رہے اور جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ کتنے عظیم فائدے سے دوچار ہوئے تو یہاں اس کو بھی ذکر فرما دیا اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام کا ایمان حجت ہے جیسے انہوں نے ایمان قبول کیا ہمیں بھی ویسا ہی ایمان لانا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابۂ کرام کے طریقوں پر عمل کی, کی توفی قدا آگے اللہ رب العزت نے پہلے لوگوں کو خطاب کیا یا ایو الناس اے لوگوں وہ ابدو اپنے رب کی عبادت کرو یہاں صرف مسلمان مراد نہیں ہے بلکہ سارے لوگوں سے خطاب ہے پوری دنیا کے یا ایو الناس و ربکم اپنے رب کی عبادت کرو اور رب کون سا الدی خلق جس نے تمہیں پیدا کیا اور صرف تمہیں نہیں ولدی نے من قبل تم سے پہلے لوگوں کو کی پیدا کیا لالکم تتہ تم پرہیزگار بن جاؤ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اسی بارے میں قرآن مجید کا معجزہ ہونا بیان فرمایا کہ تم قرآن مجید کے بارے میں شک و شبہ کا میں نہ پڑو بلکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب ہے اور اگر ایسی کوئی بات ن... ہے کہ تم مانتے نہیں ہو اس بات کو تو فاتو بصور مصری کوئی ایک سورت اس جیسی لے آؤ بدرو شام اور اگر اکیلے تم سے نہیں بنتی تو اپنے جو تمہارے حواری ہیں تمہاری مدد کرنے والے ہیں ان سب کو ملا لو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو لیکن قرآن مجید کا دعویٰ اس وقت سے لے کر آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا لیکن ایک آیت بھی کوئی شخص لانے لا نہیں سکے گا نہ اس زمانے میں لائے نہ آئندہ کا بھی کوئی لا سکے گا یہی دلیل ہے اس کی کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب اور سب سے بڑی انشاءاللہ اس کی بحث آئے گی چودہیں بارے میں, پارے میں نحن نزلنا ذکر و لہو الحافظون کے تحت وہاں ان شاء اللہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا بس یہاں اتنی بات ہی سمجھ لینی چاہیے اگلے میں اللہ رب العزت نے تخلیق آدم کا ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام جو ہمارے باپ ہیں والد ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کس طرح سے جو ہے وہ جنت عطا فرمائی جنت کی بادشاہت عطا فرمائی اور ایک خاص قسم کے درخت یا اس کے پھل کھانے سے منع فرمایا لیکن شیطان نے وہاں پر بھی انہیں ورگلایا اور جس کے نتیجے میں وہ درخت کھا بیٹھے اور اللہ رب العزت نے اس کے نتیجے میں جنت کی بادشاہ چھین لی جنت کے کپڑے اتار لیے گئے اور اس دنیا میں بھیج دیا گیا تو اصل میں یہ ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے باپ کو شیطان نے ورگلایا اور جنت سے نکلوا دیا جنت تمہاری اصل ہے تمہیں جنت ہی میں جانا چاہیے اگر تم اپنے باپ کے وارث ہو بننا چاہتے ہو صحیح وارش وارث وہی بنتا ہے جو ان کا فرما بردار ہو تو اگر اپنے باپ کے فرما بردار بنو گے تو تمہیں تمہارے باپ کی وراثت یعنی جنت مل جائے گی لیکن اگر تم نے ناقلفی کی اور تم نے جو ہے وہ ان کی بات نہ مانی تو آگ کر دیے جاؤ گے وراثت سے محروم ہو جاؤ گے تو یہاں یہ بات بتا دی کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام ہماری اصل جنت مسلمانوں کی فرما برداروں کی اب جو شخص بھی تابے کرے گا ان کی انشاءاللہ اپنی میراث کو پالے گا اور نافرمانوں کا انجام بہرحال دوزخ زخ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے اور حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائکہ بنایا سارے فرشتوں نے سیزا کیا اور شیطان کو جب کہا تو اس نے انکار کر دیا اور یہ انکار ہی اس کی اس کا مردود ہونے کا سبب بن گیا اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا تفصیل سے پھر بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا اور اللہ نے ان پر جو نعمتیں نازل فرمائی تھیں ان کو ذکر فرمایا بنی اسرائیلی روایات میں بہت ساری اس قسم کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسے جو ہے وہ کرم کے معاملے فرمائے تھے اور مہربانی کے معاملے فرمائے تھے کہ ہم آج اس... وہ تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں اس طرح سے عطا فرما دی تھی کہ جب جی چاہتا تھا ان کا طرح اور بٹیر نہ جانے میٹھا ہر چیز ان کو حاصل تھی بعض روایت میں آتا ہے کہ پرندے خود بخود ان کے پاس آ جاتے تھے جنہیں وہ پکڑ لیتے تھے اور پھر ذبح کر کے بھون کر کھا لیتے تھے بعض اوقات یہ آتا ہے کہ بالکل تازہ بھنے ہوئے ہی ان کے پاس آ جاتے تھے اور سمیت اور کھاتے تھے اسی طریقے سے میٹھا پھل ان کے پاس آ جاتا تھا اور دیگر چیزیں بچے ان کے جس طرح بڑھتے جاتے تھے کپڑے بھی ان کے بڑھتے جاتے تھے کپڑے دھونے ہوتے تھے تو تنور میں ڈال دیا کرتے تھے استری ہو کے نکل آتے تھے باہر تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں انہیں عطا فرمائی لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے نبی کو جھٹلایا اور نتیجے اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل فرمائے چنانچہ اگلی اگلے رقو میں اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا کہ ترنبیر اور بٹیر اور مختلف چیزیں ان سے پھر چھین لی چین کیا لی ان کی ناشکری کی بنا پر کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے ہم روز روز ہی کھا کے تھک گئے اب ہمیں تو جو ہے وہ پیاس چاہیے لہسن چاہیے ہمیں جو ہے وہ دالیں چاہیے وہ آدمی تو اللہ تعالیٰ فرمائے کال اتس تبدیلوں نے ادنا بالزی جو اعلیٰ چیز ہے اس کو چھوڑ کر تم ادنا چیز کی طرف جاتے ہو لیکن جو انہوں نے مانگا اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر کھیتی باڑی کرو کھاؤ پیو اب محنت کرو اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعے کا ذکر فرمایا جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا اپنے چچا کو غالبا قتل کیا اور بعد میں پھر قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا تو جب موسا علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے خاص طور فرمایا کہ بھئی ایک گائے ذبح کر دو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں گائے ذبح کر دو اب انہوں نے کٹ حجتی شروع کی وہ گائے کس قسم کی ہو کیسی ہونی چاہیے جب بتا دیا ایسی ہو تو کہا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے جب رنگ بتا دی تو کہا کہ اور کوئی بتائیے اور کیا ہونا چاہیے تو اس میں شرائط بڑھتی چلی گئی کہ ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو, ایسی ہو ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے حکم پر بس گائے ذبح کر دیتے تو جیسی بھی ہوتی جو مقصد تھا حاصل ہو جاتا کہ قاتل کا پتہ چل جاتا لیکن انہوں نے کٹ حجتی حد کی نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان پہ شرائط بڑھاتے چلے گئے یہاں تک کہ پھر وہ گائے ایک ایسے بچے کے پاس ملی جو اپنی ماں کا فرم بردار تھا اور اس کے پاس وہ گائے تھی اور سونے کے تول کے بدلے وہ گائے پھر ملی یعنی بڑی قیمت دے کر اس گائے کو حاضر کیا تو اس واقعے کو یہاں پر ذکر کیا اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ بکارا رکھا گیا اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو کہا کہ اگر یہ سچے ہیں اللہ کے ولی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ان سے کہیے کہ یہ موت کی تمنا کریں لیکن کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کافی ہمیشہ موت سے ڈرتا ہے اور مسلمان کبھی موت سے نہیں ڈرتا اسی کو یہاں فرمایا کہ تمنا ہو اب ادم بیما قدم نے جو کام میں آگے بھیج رکھے ہیں جو عمل کی انہوں نے کیے ہیں یعنی نتیجے میں اپنے آگے جو انہوں نے عمل کیے بھیجے ہوئے ہیں ولا میں بھیجے ہو ہر کس تمنا نہیں کریں گے ابدا کبھی بھی اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ لتا جی دن سننا سے <حَيَا> آپ دیکھیں گے ان کو کہ یہ زندگی پر بڑے حریص ہیں مرنا کبھی چاہتے ہی نہیں وہ مین لو اشرق لمر الفاصنا ان میں جو مشرقین ہیں کافر ہیں ان میں سے ہر چاہتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ الفاصنا ہزار برس کی ہو جائے مرنا تو دور کی بات ہے تو چاہتے ہیں زندگی طویل ہو جائے ہماری تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا سے چلا کہ اللہ رب دیکھیے جتنی بھی نعمتیں حاصل ہوں گی وہ مرنے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہیں مرنے سے پہلے حاصل نہیں ہوتی ہیں یہاں کی نعمتیں فانی ہیں اور مرنے کے بعد جو نعمتیں اللہ تعالیٰ آتا فرمائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں تو بہرحال اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ موت ایمان کی علامت ہے لیکن حرام موت نہ مرے آدمی خود خوشیاں نہ کرے بلکہ یہاں مرادی یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے موت آ جائے تو ٹھیک ہے یہ سمجھے کہ اللہ نے ایک دن موت تو بھیجنی ہے ہم گلے لگائیں گے اس کو خوشی سے لیکن یہ وہی لگا سکتا ہے جس جسے اپنے اعمال اچھے کیے ہوں اور تیاری آخرت کی کر رکھی ہو بازاندین کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ مرنے کیا تیاری کی ہے فرمایا کہ تیس سال سے منتظر ہوں جب چاہے فرشتہ آ جائے الحمدللہ نہ کسی کا لینا نہ کسی کا دینا تو جب آدمی اس طرح سے تیاری کرتا ہے تو موت کا بھی انتظار کرتا ہے لیکن ایک آدمی پتا ہے ہم نے نہ کتنوں کے کھا رکھے ہیں پیسے کتنوں کے مکانوں پہ قبضہ کر رکھا ہے کتنے کی دکانوں پہ قبضہ کر رکھا ہے کتنوں کے کرائے کر ہزم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کتنوں سے جھوٹ بول رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک تو اپنے اعمال سے ہم خود ہی واقف کیا محبت ہو تو <تصح> <تصح> <سؤال> بہرحال یہاں پر اللہ رب الفرماتے ہیں کہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ جو زندگی گزارتا ہے وہ ہر دن آخری دن کے گزارتا ہے موت کا کوئی وقت تو متعین نہیں ہے جب جی چاہے آ جائے اللہ تعالیٰ کب بھیجیں گے کسی کو پتا تو اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے آگے اللہ رب العزت نے جادو ٹونے کے بارے میں ذکر فرمایا اور یہ بات سمجھ لیجئے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ جادو حق ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا لیکن چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے اس لیے دنیاوی کاموں میں بعض کاموں میں آپ کو بھول ہو جاتی تھی لیکن جہاں تک دین کا معاملہ ہے اس میں کسی قسم کی بھول نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ نبی اگر اس میں بھی بھول ہونے لگے تو پھر دین کیسے محفوظ رہ سکتا تھا پھر تو آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہو سکتا جادو کے اثر سے کوئی غلط بات کہہ دی ہو تو اس لیے آپ صرف اتنا تھا کہ کھانا کھا لیا تو یہ یاد آدمی رہتا کھایا کہ نہیں کھایا اس قسم کی چیزوں میں اثرات تھے لیکن اس کے علاوہ اور دین کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی اثر نہیں اور وہ بھی اللہ رب الجدہ چونکہ نبی نمونہ ہوتا ہے ہر چیز کا نمونہ ہے نبی میں ہر چیز کا نمونہ ہے تو اس لیے اللہ رب العزت بتا دیا کہ جادو جب نبی کو ہو سکتا ہے تو غیر نبی پہ کیوں نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کو زائل کرنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس باقاعدہ نازل فرمائی اس لیے اس صورت کو اہتمام کے ساتھ صبح اٹھ کر بھی پڑھنا چاہیے رات کو سوتے بھی پڑھنا چاہیے ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے ان جو لوگ اس سورت کو ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ جادو وغیرہ سے اور سحر سے وہ محفوظ رہے گی اسی طرح آگے اللہ کا برزہ ذکر فرمایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہیں مسجدیں اس لیے ہونی چاہیے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ لوگ آ کر اللہ کی عبادت کریں مسجدوں میں ایسی رکاوٹیں کھڑی کرنا کہ جس سے لوگ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے نہ نہ جا سکیں یہ بڑے ظالموں کا کام ہے چنانچہ اللہ نے اسی کو ذکر فرمایا ومن منع مساجد اس سے زیادہ ظالم آدمی کون ہوگا جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکے اس بات سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے وہ سعت ہی خرابی اور اس کو خراب کرنے میں پوری پوری کوشش کریں الاقان الت خلوہ اللہ خارفین لحمف دنیا خزیوں فلاقر تعداب و نازیم تو جو لوگ مسجدوں کو مسمار کرتے ہیں مسجدوں کو توڑتے ہیں اور جو ہے وہ وہاں پر نماز پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ لہم فی دنیا خزیون دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے وہ لہم فی الآخرت عذاب ناظیم اور آخرت میں اللہ نے بہت بڑا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے بس اتنی بات سمجھ لیجیے کہ کسی کے مکان پہ قبضہ کر کے مسجد نہ بنائی جائے ناجائز مسجدیں تعمیر نہ کرے آدمی باقاعدہ اس کے لیے اجازت لے صحیح طریقے سے کیونکہ ناجائز کام کوئی بھی کرے غلط یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی مسلمان کے مسجد کے نام پر ناجائز کام کرنا شروع کر دے مسجد کے نام پر مدرسے کے نام پر ناجائز کام کوئی بھی کرے گا غلط البتہ جائز جگہ پر مسجد ہو اس کو توڑنا پھوڑنا حکومت ایسا کرے تو وہ بھی غلط اور پھر یہ کہ باقاعدہ ادارے ایسے ہونے چاہیے چونکہ گھر تو زمین تو سب اللہ کی ہے کسی کی جاگیر نہیں ہے کسی حکومت نے خرید کر زمین اپنے انڈر میں نہیں لی کہ بھائی یہ ہم نے خریدی زمین اس لیے ہماری ہے اللہ رب العزت کی زمین ہے جس کا جہاں جی چاہے مسجد بنائے لیکن یہ کہ بہرحال چونکہ ایک جگہ جب حکومت ہوتی ہے تو اس میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر کچھ خاص جگہیں مسجد کے لیے باقاعدہ ہیں تو وہاں پر انہی جگہ کو حاصل کرے ورنہ جو اہل ایمان کی حکومت ہوتی ہے تو مسجد خود حکومت کا کام ہے کہ وہ تعمیر کرے نہ صرف یہ کہ مسجدوں کے لیے جگہ دے بلکہ حکومت کا کام ہے تعمیر کر کے دے آج بھی حکومت سعودیہ الحمد وہاں پر ہم یہ نہیں کہتے کہ پورے اسلام وہاں پر نافذ ہے لیکن اس کے باوجود مساجد کی تعمیر ان کو آباد کرنا اور اس میں جو بھی ضروریات ہیں عام طور پر وہ خود حکومت جو ہے اس کا انتظام کرتی ہے حتیٰ کہ مساجد میں قالین ڈلوانے ہوں قرآن مجید جو ہے وہ رکھوانے ہوں یہ سارے انتظامات وہاں کرتی ہے اور جو اوقاف کے تحت مسجدیں ہیں وہاں کا انتظام تو بہت ہی اعلیٰ ہوتا تو بہرحال اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ زیادتی کسی کی جانب سے نہ ہو نہ حکومت جاتییں کرے اور نہ ہی لوگ جاتیاں کر آگے اللہ رب العزت نے پھر بنی اسرائیل کی نعمت کو جو نعمت عطا فرمائی تھی ان کا ذکر کیا آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو یہ وسیعت مرتے وقت ان اللہ صفا لقم اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے پسند کر لیا ہے فلا تموں تن نہ اللہ تم دیکھو تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر یعنی کوئی کام ایسا نہ کرنا کہ خدا نہ کرے کفر پر موت آئے بلکہ پوری پوری کوشش کرنا کہ اسلام پر تمہارا خاتمہ ہو دین کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں اس سے پتا چلا کہ ہماری فکر اپنی اولاد کے بارے میں آخر تک یہ ہونی چاہیے کہ یہ اسلام پر قائم و دائم رہیں آج اسی کی فکر نہیں ہوتی باقی سب کی فکر کرتے ہیں ہم اس کی دنیا بنانے کی پوری فکر کرتے ہیں لیکن دیندار بنانے کے ہم اس کی فکر نہیں کرتے نتیجن بعد میں جب پریشان ہوتا ہے آدمی تو پھر اس کے بعد تعویذ لینے ادھر ادھر جاتا ہے کہ بھائی اولاد جو ہماری خراب ہو گئی کو تعویذ مل جائے شاید فرما بردار ہو جائے یاد رکھیے اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اولاد بھی ہماری فرما بردار نہیں ہو سکتی اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے بارے میں فکر کریں مرتے دم تک کہ یہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو اور دین اسلام پر ان کا خاتمہ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب موت کا وقت آیا انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا اور پوچھا کہ ماں تابود امبادی میرے بعد کس کی عبادت کرو گے کالو نابود و الہ بھائی اے ہمارے والد ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی اور آپ کے آبا کے جو رب ہیں اور آبا کون ہیں ابراہیم و اسماحی و اسحاق الحدہ ایسے الہ کی عبادت کریں گے جو اکیلا ہے ونحن مسلمون ہم مسلمان ہیں ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے تو یہاں پر بھی دیکھیے انبیاء علیہ مصلاط وسلام مرتے دم تک اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ وہ ان کی اولاد اسلام پر قائم و دائم رہے ہمیں بھی جہاں ان ہم ان کی دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں تو بلا شبہ اس سے کوئی منع نہیں کرتا کہ ان کی دنیا بنائی جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے دین کے بارے میں بھی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں اور اولاد بے دین رہے نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ نہ تو وہ اولاد آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی نہ اشارے ثواب کر سکے گی اسے آئے گا ہی نہیں بیچارے کو اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ کرائے کے لوگ ڈھونڈے گا اور پھر وہ مخلص کہاں سے لائے گا اس لیے اگر ہم اور نہیں تو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اپنی اولاد کو دینداری سکھائیں یقین ان اولاد کے لیے بھی بہتری ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کے اہتمام کی توفیق عطا فرما الحمد للہ رسول کریم سعید نا مولانا محمد علی اصحابہ اجمعین اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف ہم فرما ہمیں آفیت نصیب فرما ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے ہم بے انتہا شکر گزار ہیں آپ کے اور اے اللہ آپ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس پورے مہینے کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت میں گزارنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائیے اپنے اوقات کو ہم فارغ کرنے والے بن جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی آپ کی رضا کے مطابق آپ کی مرضی کے مطابق اس مہینے کو گزارنے والے بن جائیں اے اللہ ماہ کے انوارات ماہ کے فضائل اور برکات ہم سب کو عطا فرما دیجئے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ذکر و اذکار اسی طرح تسبیحات اور دیگر اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ماہ مبارک مزاج زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ جتنی ممنوعات ہیں بد نظری ہے اے اللہ غیبت ہے گانا بجانا ہے اور دیگر خرافات ہیں ان سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما یا <تصفيق> اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے باہم شیر و شکر فرما دیجیے اللہ مسلمانوں کو دونوں جہاں میں عزتیں عطا فرمائیے اے اللہ کفار کے سامنے ضلی الرسوا نہ فرما عافیت والی زندگی عطا فرما ہر قسم کے شر و فطروں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما ہمیں ہم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو قرض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو معاشرے معاشرت کی طرف سے پریشان ہیں ان کی معاشرت بہتر فرما دیجیے اللہ جو معاش کی طرف سے پریشان ہے رسکاحلال وسط عطا فرما دیجیے اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنا فضل و کرم چاہتا فرما ربنا تقبل منا ان کا انتم علین کا انتب الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ عراقی خلقی محمد علی وصحب ہی اجمعین آمين برحمتك يا رحمة